الحمد لله الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين استفى اما بعض فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيرا لانفسكم ومن يقشر نفسه فاولئك هم المفلحون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 اللہ مارن الحق حقم الباطل باہ وارن الفل آمین یا رب تنا سر تغابن کی آیت نمبر سولہ کے تقریباً نص تک ہم پہنچ چکے ہیں فتق اللہ مستتا تو وسمو آتی ہوں اب تیسرا ٹکڑا ہے وہ انفکو خیر اور خرچ کرو اپنی بھلائی کے لیے اپنے فائدے کے لیے اپنے ہی نفع کی خاطر خیر الفس کم یہ بالکل وہی اسلوب ہے کہ جو سورہ نساء کی آیت نمبر 170 میں آیا ہے فامنو خیر القم ایمان لے آؤ اسی میں خیر ہے اسی میں تمہاری خیریت ہے وہی سمجھیے یہ کہ یہاں ہے فکو خیر اللہ انفسکو لگا دو کھپا دو خرچ کر دو اسی میں بھلائی ہے اسی میں خیر ہے بلکہ اسی میں خیریت ہے یہ انفاق سے مراد کیا ہے اگر اس پر تفصیلی گفتگو تو ہوگی جب نفاق کے موضوع پر ہم گفتگو کریں گے نفاق ورسس انفاق نفقہ کے معنی عربی زبان میں ہے کسی شے کا ختم ہو جانا لگ جانا صرف ہو جانا نفقت دراہم پیسے خرچ ہو گئے مال ختم ہو گیا نفقل الفرس گھوڑا مر گیا تو جان کے خرچ ہونے کے لیے بھی نفق ہے اور مال کے خرچ ہونے کے لیے بھی نفق ہے نفقت دراہم پیسے مک گئے پیسے ختم ہو گئے اور نفقل الفرس گھوڑا مر گیا گھوڑا کام آ گیا جسے آپ کہتے ہیں جنگ میں کام آ گیا نفقل فرش اسی طریقے سے سمجھیے کہ انفاق کے معنی صرف مال خرچ کرنا نہیں ہے انفقو خرچ کر دو کھپا دو لگا دو اپنے مال میں سے بھی جان میں سے بھی چنانچہ قرآن مجید میں جہاد کا لفظ جب آتا ہے تو اس کے ساتھ دو الفاظ آئیں گے فی سبیل اللہ بم والم کم جہاد کرو اللہ کے میں اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے تو جہاد بالمال جہاد بالنفس اسی طرح انفاق مال اور بذل نفس انفاق نفس جان کا کھپانا مال کا کھپانا انفاق کا لفظ ان دونوں کو کور کرتا ہے اور اس پر بہت مفصل گفتگو انشاءاللہ ہوگی سورہ حدیت کے درس میں اس لیے کہ وہاں تو ایمان کے دو تقاضے بیان ہوئے عامن بلّہ و رسول مما جا لکم نفی ایمان لا اللہ پر اور اس کے رسول پر کھپا دو خرچ کر دو لگا دو ان تمام چیزوں میں سے جن میں تمہیں خلافت عطا کی ہے سب سے پہلی خلافت تو مجھے اپنی جان پر عطا کی گئی ہے اپنے جسم پر عطا کی گئی ہے مجھے یہ صلاحیتیں دی گئی ہیں مجھے و جوارے دیے گئے مجھے ذہانت دی گئی ہے مجھے, مجھے کچھ قوت کار دی گئی ہے میری یہ صلاحیتیں میری ذہانت و فطادت میری منصوبہ بندی کی صلاحیت یہ سب اللہ کی دین ہے اللہ نے مجھے ان میں خلیفہ بنایا ہے پھر مال میں خلافت دی ہے اولاد میں خلافت دی ہے اس اعتبار سے جس جس چیز میں تمہیں خلیفہ بنایا گیا استخلاف عطا کیا گیا لگا دو کھپا دو اس اعتبار سے یہاں پر در حقیقت جہاد کے قائم مقام ہے جاہدو فی سبیل اللہ ہے انفسکم یا انفقو فی سبیل اللہ انفسکم و ام والم کھپا دو لگا دو اللہ کی راہ میں اپنی جانیں اور اپنے مال تو گویا کہ جہاد اور انفاق بالکل متوازی الفاظ ہیں اب نوٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جہاد اور انفاق کس اعتبار سے کس مقصد کے لیے اس صور مبارکہ میں وہ مقصد مہیا نہیں کیا گیا اگرچہ آخری آیت میں اس کی طرف اشارہ آ جائے گا صراحت کے ساتھ نہیں آیا لیکن القرآن و یو فسر و کیونکہ ہم نے اس سے پہلے بھی یہ جو دوسرے رکوع کی پہلی آیت تھی ماں صا مصیبت اللہ بزن وم بلّہ یہ کلبہ بک الشین عالیم سورہ حدید کے ساتھ موازنہ کیا تقابل کیا اور اس سے یہ آیت پوری طرح نکھر کر سامنے آئی اس مقام پر سورہ حدید میں وہ آیت آئی ہے وہ دوسرا حصہ جو ہے آیتوں کا لگا دیا جائے لقد ارسلنا رسولنا بلبینات ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو واضح تعلیمات کے ساتھ واضح نشانیوں کے ساتھ وانزلنا معاول کتاب ابل میزان اور نازل کی ان کے ساتھ اپنی کتاب بھی اور میزان بھی کس لیے یہ سب کچھ کیا لے یقوم الناس و تاکہ لوگ عدل و انصاف پر قائم ہو کار بند ہو شریعت کا فائدہ کیا اگر وہ نافذ نہ ہو میزان کا فائدہ کیا اس میں تولا ہی نہ جائے میزان تو اس لیے کہ اس میں جس کو ملے تل کر ملے جس سے لیا جائے تول کر لیا جائے تو یہ بیکار ہو گئے یہ تلاوت کر کے جو ہے ثواب لے لیجیے قرآن مجید کی تلاوت اور ختم قرآن کی محفلیں اور استماع کی محفلیں ہو رہی ہیں قراط کی جشن ہو رہے ہیں یہ تو قرآن کا مقصد نزول نہیں ہے وہ تو یہ کہ اس قرآن کو قائم کرو یادل کتاب رستم الاشین حتہ تو قیم و طورات اول انجیل اب او ماؤنزلہ کتاب تمہارا کوئی موقف نہیں مقام نہیں کوئی حیثیت نہیں جب تک کہ تم قائم نہیں کرتے طورات کو اور انجیل کو اور اس کو کہ جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نائب کیا گیا تو یہ جو اللہ نے رسول بھیجے نبی بھیجے کتابیں نادل کی شریعتیں دیں میزان عدل و قسط صطافت بھائی کس لیے لے یقوم تاکہ لوگ عدل پر قائم اور عدل پر قائم کرنے کے لیے لوگوں کو واض و نصیحت بھی مفید ہوتی ہے ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جو بڑے سے بڑے لوگ ہیں اپنے مفادات کو چھوڑنے کو تیار ہو جائیں گے اس لیے کہ ایک بات اچھی لگی ہے دل کے قبول کی ہے ابو بکر صدیق نے نصیحت ہی سے بات قبول کی ہے دعوت کو قبول کیا ہے لیکن کچھ لوگ وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو اپنے مفادات کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ان کے ساتھ نبرد آزمائی کرنی پڑتی ہے واندنن حدید ہم نے لوہا بھی اتارا ہے پھر باسو شدید اس میں جنگ کی صلاحیت ہے اس کا اسلحہ بنتا ہے وہ منافع الناس اور لوگوں کے لیے کچھ دوسرے فائدے بھی ہیں توا پرات چمٹا پھکنی بھی اس سے آپ بنا لیتے ہیں لیکن اصل میں یہ اترا ہے یہ فولاد درحقیقت شمشیر کے لیے مجھے بڑا پیارا شعر یاد آیا ہے غالباً محکمت کوئی ورناک کے یا اسپین کے بادشاہوں میں سے تھے وہ کبھی جیل میں پڑے ہوئے تھے اس وقت ان کا یہ شعر تھا کہ خود بخود زنجیر کی جانب کھینچا جاتا ہے دل زنجیر میں جکڑے ہوئے پڑے ہوئے لیکن وہ زنجیر بھی پیاری ہے کیوں پیاری ہے خود بخود زنجیر کی جانب کھینچا جاتا ہے دل تھی اسی فولاد سے شاید میری شمشیر بھی میری تلوار بھی تو اسی لوہے سے تھی جس لوہے سے یہ زنجیر بنی ہے جس میں مجھے باندھ دیا گیا تو منافع اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے اور بھی ہیں لیکن اصل میں تو یہ حزیر باس ال شدید و مناسب لناس بلے علم مینسر و رسول بلغیب اور تاکہ اللہ یہ دیکھے کہ کون ہے اس کے وفادار بندے جو لوہے کی اس طاقت کو ہاتھ میں لے کر مدد کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسولوں کی غیب میں ہونے کے باوجود یہ ہے جہاد اور قتال کا مقصد نظام عدل و قسط کا قیام ظلم کا خاتمہ جبر کا خاتمہ استحصال کا خاتمہ ندام عدل و قسط جو اللہ نے عطا فرمایا اسے نصب کرنا اسے قائم کرنا اسے نافذ کرنا اس کے لیے ایک جماعتی شکل ضروری ہے جد و جہد انفرادی نہیں ہو سکتی وعد و نصیحتی سے نہیں ہوگی اس کے لیے جہاد و قتال بھی آئیں گے مال خرچ کرنا پڑے گا یہ انفاق مال اور وہ سموطات جماعت کے نظم کے لیے یہ در حقیقت یہ آیت اصلا سورہ حدید کی اس آیت کی روشنی میں پوری طرح نکھر کر سامنے آتی اسی کے لیے بیعت لازمی قرار دی گئی چنانچہ وہ حدیث رہ گئی دی تھی دیان کرنے سے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سی روایت موجود ہے مم ماتا و لے سفی ان کے ہی بیت مات نیت ان جس شخص کی موت آئی ہے سال میں کہ اس کی گردن میں بیعت کا قلادہ پڑا ہوا نہیں تھا وہ جاہلیت کی موت مرا ہے اسلام کی موت نہیں مرا یہ حدیث متفق علیہ ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے تو نوٹ کیجئے یہ ہے اس نظم جماعت کی اہمیت ظاہر بات ہے کہ اگر تو اسلام کا نظام قائم ہے نظام عدل و قسط اللہ کا عطا کردہ ہوا نافذ ہے تو پھر جو بھی سربراہ حکومت ہے جو خلیفت المسلمین ہے اس سے بیٹھا کے سب ہوگی اگر نہیں ہے تو اجتماعی جد وجہت لازم ہے ایسے ہی تو نہیں ہو جائے گا فرشتے تو آسمان سے اتر کر جو ہے وہ اس نظام کو قائم نہیں کریں گے یہ تو ہمارا امتحان ہے کہ ہم تن من دھن لگانے کے لیے تیار ہیں یا نہیں جان کی بازی کھیلنے کو بھی تیار ہے یا نہیں بولے یا لمحہ میں انسر ہوں اور بالغیب تاکہ اللہ جان لے کون سے ہے وہ بندے میرے وفادار جو اس لوہے کی طاقت کو ہاتھ میں لے کر میری اور میرے رسولوں کی مدد کرتے ہیں رسول کا فرض ہے اس دین کو نافذ اور غالب کرنا نہیں یوزیر کل لے دین میرا ہے میرے غلبے اور میری حکومت کو قائم کرنے کے لیے وہ جان کی بازی لگاتے ہیں یا نہیں تو معلوم ہوا کہ یہ پوری آیت در حقیقت اس آیت کے ساتھ جوڑ کر لقد ارسل رسولنا بل بیہط ونزلام کتاب المیزان الناس بل قسط ونزل حدیدم و مناف الس ولم اللہ بلغیب انبی العزیز مستقاتی خیر اللہ الفسکم وَمَنْ یو کشو حنف سے ہی الْمُفْلِحُونَ پس اس مقصد کو اگر سامنے تم نے رکھ لیا ہے پس تقوی اختیار کرو اللہ کا اپنے حد امکان تک اور سنو اور اطاعت کرو آ مرو بالجماعت بخم سن مل جماعت و سم و فی سبل اللہ اور جماعت کیسے وجود میں آئے گی بیت سم سے اور جو مرا اس سال میں کہ اس کی گردن میں بیٹھ کا قلادہ نہیں تھا فقد ماک امی تت جاہلیتاً وہ مرا ہے جاہلیت کی موت اسلام کی موت نہیں تو یہ انفاق جو ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ یہاں پہ جہاد اور ہجرت کا قائم مقام جہاد بالمال جہاد بالنفس نفس اور یہ بات آج کی دنیا میں تو بڑی آسانی سے سمجھ میں آتی ہے شاید یہ پوری وضاحت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اگر جدید اکنامکس سے ذرا سا کوئی انسان کو کوئی شد بد بھی ہو کہ یہ تمام کموڈیٹیز جو ہیں آج یہ سب کیپٹل شمار ہوتی ہیں وقت بھی کیپٹل ہے صلاحیتیں بھی کیپٹل ہے سرمایہ ہے پیسہ ہے مشینری ہے زمین ہے مکان ہے سب کیپٹل ہے اور یہ سب کموڈیٹیز انٹر کنورٹیبل ہیں آپ اپنی صلاحیت کو لگاتے کھپاتے وقت سرو کرتے ہیں پیسہ بناتے آپ اسی صلاحیت کو کھپاتے ہیں لگاتے ہیں سرو کرتے ہیں وقت بھی اور محنت بھی اور دین کے لیے کام کرتے اچھا آپ کے پاس پیسہ ہے آپ لوگوں کی صلاحیت خرید سکتے ہیں وقت خرید سکتے ہیں اعلی سے اعلی ڈاکٹر سے اپنی کنسلٹیشن خرید رہے ہیں اسے چار سو روپئے فیس دے رہے ہیں بڑے سے بڑے انجینئر آرکیٹیکٹ سے اپنے مکان کا نقشہ بنوا رہے ہیں اسے اتنے ہزار روپے جو ہے فیس دے رہے ہیں آپ نے اس کی صلاحیت خریدی ہے اس کا وقت خریدا ہے ایک مزدور سے آپ صبح سے لے کے شام تک اینٹیں ڈھوا رہے ہیں اور آپ اس کو پچاس روپئے دے رہے ہیں تو گویا کے ہیومن انرجی ہیومن کیپیبلٹیز انسانی صلاحیت انسانی ذہانت انسان کا وقت یہ سب پیسے سے خریدا جا سکتا ہے اور ان سب چیزوں سے پیسہ بنایا جا سکتا ہے اس اعتبار سے انفاق کا لفظ جو ہے وہ کور کر رہا ہے تمام چیزوں کو جان مال ساری صلاحیتیں سارے اوقات یہ سب کا سب در حقیقت مما جالکم مستقلفی نفی وہ تمام چیزیں کہ جن میں اللہ نے تمہیں استخلاف عطا فرمایا ہے جس میں تمہیں اختیار عطا کر دیا ہے وہی اختیار جو میں نے کل کیا تھا کہ وہ اختیار جو اللہ نے دیا ہے اپنے اختیار سے اس کے قدموں میں ڈال دیا جائے وہ مال جو اللہ نے دیا ہے اپنی مرضی سے اس کے دین کے لئے لگا دیا جائے وہ مہلت عمر جو اللہ دے رہا ہے اسے اللہ کے دین پر صرف کر دیا جائے وہ صلاحیتیں اور ذہانتیں جو اللہ نے عطا کی ہیں وہ دین کے لیے قیامت دین کی جد و جہود کے لیے اور اس نظام عدل و قسط کو قائم کرنے کے لیے صرف کر دی جائیں اور جان دے دی جائے تو جان دی دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا یہ ہے کل دین اصل دین یہ ہے جبکہ اصل دین جو ہے ہم نے کچھ اور چیزوں کو سمجھا ہوا ہے یہ نوٹ کروا لیجیے کہ ان تمام صورتوں میں سلاد زکات صوم حج کا کہیں ذکر ہی نہیں ہے سوائے سورج جمعہ کے کہ اس میں وہ بھی جمعہ کی نماز کا ذکر ہے اس میں بھی اصل ذکر خطبے کا ہے بسافسا ذکر اللہ وہ جو خطبہ ہے وہ ہے در حقیقت جس کی اہمیت گنوائی گئی بہرحال ہمارے سامنے تو وہی ہے ونیر اسلام والا خمسن اور یہاں ہے عام روکمب خمسن بل جماعت وسم و تاط وجرت ول اور یہ کس لیے درکار ہے یہ الناس و آگے فرمایا من یو کا شخ ح ہی فولا کا حمل یو کا یہی وقا سے بچنا ابتقا باب افتعال بنا اسی سے وقا یقی سے باب افتعال ابتقا اور وہ وا اور تے مل گئے ابتقا اسی طریقے سے یہاں پر جو ہے یوں یقی سے یوں یہ اس کا مجہول بن گیا ومن من کا شخ سے ہی جو بچا لیا گیا اپنے جی کے لالچ سے تو یہ نوٹ کیجئے گا کہ جی کا لالچ اس کے لیے دو لفظ مستعمل ہیں شوہ بھی اور بخل بھی تقریبا ہم مانی الفاظ ہیں یہ یہاں صرف ابھی شوہ پر اس آیت کو مکمل کر لیجئے مما یوں کا شہ حفظ سے ہی جو اپنے جی کے لالچ سے بچا لیے گئے اس کی گرفت سے اس کے چنگل سے نکال لیے گئے اللہ نے اتنا فضل و کرم ان پر فرمایا کہ مال کے لالچ اور اس جان کی محبت کے ان پندوں سے اسے نکال دیا فولا مفلحول یہ لوگ ہوں گے جو اپنی منزل مراد کو پہنچیں گے جو فلاح پائیں گے میں لفظ فلاح پر آج گفتگو نہیں کروں گا یہ اب ہمارا جو اگلا درس ہے جس پر کہ یہ دوسرا حصہ منتخب نصاب کا ختم ہو جائے گا سورہ قیامہ اور اس کے بعد تیسرا حصہ شروع ہوگا قد افلاحل مومنون وہ اس تیسرے حصے کا پہلا لفظ ہے وہاں تفصیل سے گفتگو ہوگی فلاح کہتے کسے یہاں پر صرف کامیابی منزل مراد تک پہنچ جانا اصل منزل مقصود کو حاصل کر لینا فودا قبول مفل تو وہ لوگ ہوں گے فلا پانے والے یہاں ایک تو یہ نوٹ کیجئے کہ اگرچہ شوہ اور بخل جو ہے تقریباً ہم معنی الفاظ ہیں لیکن ایک ہے مال کا لالچ اور اس کی حرص ایک ہے خرچ کرنے میں رکاوٹ بخل زیادہ جو ہے اس دوسرے پہلو کو کور کرتا ہے جو مال آ گیا وہ جانے نہ پائے یہ بخل ہے اور, اور, آئے اور آئے اور آئے اور آئے یہ شوہ ہے اگرچہ دونوں ہے تقریبا مترادف لیکن یہ کہ ایک زبان کے کوئی سے دو لفظ بالکل ہم مانی نہیں ہوا کرتے یہ ایک اصول ہے کلیہ ہے ورنہ وہ دو لفظ ودا کیوں کیے جائیں گے اگر وہ وضا کیے گئے ہیں دو علیحدہ علیحدہ الفاظ کی حیثیت سے تو کوئی نہ کوئی باریک سا فرق ہوتا ہے تو یہاں بھی شوہ میں اور بخل میں یہ فرق ہے کہ بخل جو ہے وہ مال کو سیندھ کر رکھنا سنبھال کر رکھنا خرچ کرنے سے جو چیز رکاوٹ بن رہی ہے وہ بخل ہے اور شوہ جو ہے وہ کسی شے کی طلب حاصل ہرس مزید کا وہ جو ہے اللہ کو متقاسو کثرت اور یہ ہے شوہ اس کے علاوہ یہ ہے کہ بخل جو ہے وہ عام خاص ہے مال کے لیے ہی کسی اور شے کے لیے بخل کا لفظ استعمال نہیں ہوتا جبکہ شخ کا لفظ عام ہے مثلا یہ کہا جائے گا قیل فلان شہیہم بالمال یہ مال کا بڑا حریص ہے وہ شہید جاہ یہ شخص جو ہے یہ دنیا میں نام اور شہرت کا بڑا حریص ہے تو ہرس جو ہے وہ شہرت کی بھی ہوتی ہے جاہ کی بھی ہوتی ہے اقتدار کی بھی ہوتی ہے مال کی بھی ہوتی ہے یہ سارا شوہ کا لفظ سب کو کور کرتا ہے جبکہ بخل جو ہے وہ صرف مال کے لیے استعمال ہوتا ہے مال کو جمع رکھنے کی خواہش اور خرچ کرنے سے بچنا اب ذرا نوٹ کر لیجئے چونکہ موازنہ کرا رہا ہوں سورہ حدید میں پھر ذرا وہ آیات لے آئیے وہ ما صابم من مصیبت ان سے جو بات چلی تھی اس کے بعد فرمایا لا تاسو الام فاطقم ولا تفرم واحب اللہ مختالن فخور الین خلون بخل اللہ حمید اس کے بعد آیت آئی لقد ارسلنا رسولنا بل بینات ونزلام ماں ملک آب اب المیزان اس سے مدثراً قبل کے آئی الزین یم خلون یمرون ناسبل مخل جو خود بھی مخل سے کام لیتے ہیں لوگوں کو بھی مخل ہی کا مشورہ دیتے ہیں چناتے یہاں پر بھی آپ نے دیکھا کہ اس آیت کے لیے جو نظم جماعت قائم کیا جائے گا اس کا پہلے حکم آ گیا بس مرو تیرو انسکو خیر اللہ انف سکم وہ میں یوں کا شفہ ہی صرف لفظ بدل گیا ہے بخل کی بجائے شخ آ گیا ترتیب بدل گئی وہاں مقصد بعد میں ہے اور اس مقصد کی راہ میں رکاوٹ بخل وہ پہلے بیان کیا گیا یہاں مقصد کا ذکر پہلے کیا گیا اور اس سے روکنے والی شے شوہ اس کا ذکر کر دیا گیا بعد میں بات ایک ہی ہے ایک پھول کا مضمو ہو تو سورن رنگ سے باندھو کہیں ترتیب بدل جاتی ہے کہیں اس کے اندر کسی ایک شے کی تفصیل آ گئی دوسرے مقام پر دوسرے پہلو کی تفصیل زیادہ آ گئی ورنہ یہ ہے کہ القرآن وسر و بازا مماؤں کا شک صحیح فولہ المفلحون اب آئیے اس سے اگلی آیت ان اللہ لکم و یقر لکوم و اللہ و شکور حلیم اگر تم اللہ کو قرض ہنسنا دو گے وہ تمہارے لیے اس کو دگنا کرے گا بڑھائے گا اضافہ کرے گا ان تقلد اللہ قرض حسن یضاعف گا و لکھوں گا اور اضافی طور پر بونس کے طور پر تمہارے گناہ معاف کرے گا دیکھیں یہ قرض ہنسنا ہے دنیا میں قرض ہنسنا ہے کہ جو رقم آپ نے دی ہے وہی واپس دیجیے کچھ نہیں اضافہ ہوگا تو یہ ربا ہے حرام اللہ کو قرض ہنسنا دیجئے تو ایک تو وہ رقم بھی بڑھے گی وہ مال بھی بڑھے گا اس میں اضافہ ہوگا یہ دائف ہو اللہ اسے بڑھاتا رہے گا اور دگنا چوگنا نہیں وہ تو ستر گنا سات سو گنا بڑھ جائے گا اور مزید یہ مزید برآ بونس میں وہ یا کفارہ بھی بن جائے گا یہ تمہارا انفاق اللہ کی راہ میں اللہ کو قرض ہسنا دینا یہ کفارہ بن جائے گا تمہارے گناہوں کا بخشش کا ذریعہ بنے گا وہ یا یہاں پر بھی نوٹ کیجیے کہ قرض حسنا انفاق جہاد بالمال زکاة، مال زکوٰۃ مال ارتا مختلف الفاظ پرانے مجید میں آئے ہیں مال صرف کرنا صدقات اس کی دو مدے ہیں تفصیلی بحث ہوگی سورہ خرید میں جا کر لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر بھی یہ مضامین بنیادی طور پر سامنے آ جائیں اللہ کی رضا جوئی اور خوشنودی کے لیے مال خرچ کرنا ارتا اما مناطا و تقا اتائے مال الزی یوتی مال لہو یا پھر اسی میں صدقہ اسی میں زکوٰۃ دوسری طرف انفاق اور قرض حسنا اور جہاد بالمال تو یہ مختلف اصطلاحات ہیں لیکن دو مدیں علیحدہ کیا ہیں ایک ہے انسانوں پر خرچ کرنا محتاج ہیں غریب ہے مسکین ہے بیوہ ہیں یتیم ہیں کوئی بھی حاجت مند ہے اس کی حاجت روائی میں مال خرچ کرنا یہ اعتا ہوگا اتا مال ہوگا یہ زکوات ہوگی یہ صدقات ہوگی چار الفاظ وہ اس کے لیے مال سے جہاد کرنا یہ اللہ کے دین کے لیے انفاق مال کرنا یہ اللہ کے دین کے لیے غلبہ دین کے لیے قرض حسنہ دینا اللہ کو یہ بھی اللہ کے دین کے لیے اور یہ نوٹ کر لیجئے سورہ حدید سے یہ مضمون شروع ہوا ہے قرض حسنہ کا ذکر سورہ حدیب میں دو مقامات پر آیا ہے آیت نمبر گیارہ میں نند الدی یقر اللہ قرض حسن فعد فہ ل اجر کریم کون ہے وہ جو قرض دیں اللہ کو قرض حسنہ تو وہ ان کے لیے اس کو بڑھائے بھی اور انہیں اور اجر دے اپنے پاس سے یہ آیت نمبر گیارہ ہے بڑا پیارا انداز ہے کون ہے وہ کون ہوتا ہے حریف میں مرد افغن عشق ہے مقرر لب ساقی پلا میرے بعد کہ میں یہ ہمت ہے کہ اپنا مال اللہ کے لیے خرچ کرے من لب یقرد اللہ قرض الحسنہ اور اس کے بعد فرمایا ہے آیت نمبر انیس کے اندر آیت نمبر اٹھارہ میں انل مصدقین و اللہ قرض الحسنہ اب یہاں پہ دونوں جمع کر لیے صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور وہ لوگ کہ جو قرض لیتے ہیں اللہ کو قرض حسنا یعنی اگر محتاجوں مسکینوں غریبوں بیباؤں یقینوں پر ہے تو یہ صدقہ کا ہے ان المصدقین والمصدقات کی ایک مد ہو گئی و اقرض اللہ قرض یہ دوسری مد ہے جو اللہ کو قرض حسنا دیتے ہیں اس کے دین کے لیے دین اس کا ہے اس کی حکومت قائم کرنے کے لیے جد و جہد ہو رہی ہے اس کے دیے ہوئے نظام کو برپا کرنے کے لیے سید و جہد ہو رہی ہے یہ اس کے نام قرض ہے ذاتی طور پر اللہ اپنے ذمے قرض سمجھتا ہے